الحمد اللہ رب المین وسلام علیٰ امن سریدین المابید آج بھی ان شاء اللہ عقیدے کے درس عقیدہ اور توحید کے درس ہوگا اور انشاءاللہ جیسا کہ پچھلے درس سے توحید کے منافی یا اس میں نقص پیدا کرنے والے اقوال اور اعمال کے بیان کیا جا رہا ہے اور وہ پچھلے درس سے شروع کیا گیا ہے اسی کے متعلق تو پچھلے درس میں جادو کہانت اور نجومیت کے بارے میں بات ہوئی تھی اس کے حکم کیا ہے اسلام میں اور بتایا گیا کہ اس میں خلاصہ یہ ہے کہ کرنے والا کرانے والا عموماً کافر ہو جاتے ہیں اور مرتد ہو جاتے ہیں اور وہ عمل کرنا بہت ہی غلط کام ہے اور اسے گمراہی کا سبب ہے اور جہنم کے سبب بھی ہے اسی لیے ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے اور آج کے درس میں بھی ایک نیا ایسے اور ایک بہت اہم موضوع کے متعلق اللہ بات کریں گے یہ اہم بات ہے جس کی وجہ سے آج کل اکثر مسلمانوں میں شرک اور کفر منکشر ہے یہ بھی عمل کرنا اور یہ عمل کرنے سے انسان کے اسلام اور انسان کے ایمان اور توحید پہ خلل ہو جاتا ہے بلکہ بڑا خلل یہاں تک کہ انسان اسلام کے دائرے سے بھی خارج ہو سکتا ہے آج کے مسئلے میں یہ ہے کہ قبروں اور مزاروں پر قربانیاں یا نذرانے پیش کرنے کے کی کیا حکم ہے اور قبروں کی تعظیم کرنے کی کیا حکم ہے آج کل دیکھا جاتا ہے کہ اکثر مسلمانوں کے ہاں قبروں کی تعظیم کی جاتی ہے قبروں کی اہمیت دی جاتی ہے بلکہ آپ دیکھو گے کہ انسان جب زندہ رہتا ہے تو اس کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی ہے جتنا وہ مرنے کے بعد اس کی ہوتی ہے اسی لیے مزاروں کی تعداد بے شمار ہے اس کو کوئی بھی گن نہیں سکتا ہے ہر ملک میں ہر گاؤں میں ہر شہر میں یہ مزار موجود ہے برکت کے نام سے یا غوث کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے اس کے قریب لوگ جاتے ہیں اور لوگ بیٹھتے ہیں کوئی سوال کرتا ہے کوئی اس طرح بیٹھتا ہے تو اسی لیے آج کی درس میں انشاءاللہ مکمل انداز سے اس موضوع پر بات کی جائے گی کہ یہ قبروں کے پاس بیٹھنا یا قبروں کو پکا کرنا یا قبروں کے طرف نماز پڑھنا یا قبروں کے لیے یہ نظرانے پیش کرنا اسلام میں اس کا کیا حکم ہے اور اس کے اسباب کیا ہے سب سے پہلے اور اس پر مسجد قائم کرنے کی کیا حکم ہے یہ بہت ہی مسئلہ اہم مسئلہ ہے کیونکہ ہم لوگ کے ملک میں آپ دیکھو گے بہت سے اکثر مسجدوں میں لا اکثر نہیں کہیں گے لیکن بہت سے مسجدوں میں اور اگر اکثر بھی کہیں گے تو غلط نہیں ہے اکثر مسجدوں میں آپ دیکھو گے اس کے اندر ضرور ایک کوئی نہ کوئی کسی کی قبر ہے چاہے کسی ولی کے نام سے ہو کسی امام کے نام سے ہو یا مسجد کے جو بانی ہیں اس کے قبر بھی اندر ڈال دیتے ہیں تو اس کے کیا حکم ہے اور اس کے اسلام میں اس کو اس طرح اگر کوئی دیکھے تو کیا نماز پڑھ سکتا ہے اسے مسجدوں میں کہ نہیں یہ اسی کے متعلق انشاءاللہ بات ہوگی سب سے پہلا مسئلہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا مسجدوں ہوں مسجد اور قبر سے مسجد اور قبر کے درمیان کوئی تعلق ہے مسجد اور قبر میں کوئی رب ہے مسجد اور قبر دونوں میں کیا دخل ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے اگر حقیقت اسلام میں دیکھا جائے تو مسجد اور قبر میں قبر مسجد اور قبر کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ جس طرح آسمان اور زمین ایک دوسرے کے مخالف ہے اسی طرح مسجد اور قبر بھی ہے جس طرح رات اور دن دونوں الگ ہے اور دونوں ایک طرح نہیں ہیں دونوں کبھی مل نہیں سکتے ہیں اسی طرح قبر اور مسجد دونوں بالکل الگ ہیں مسجد اور قبر سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس گھر کی تشبیح دیتے تھے جس میں اللہ کی یاد نہیں کی جاتی قبروں سے اور مسجدوں کو بھی اگر اس میں اللہ کی یاد نہیں کی جاتی ہے تو قبر کے مشابہت ہم لوگ کر سکتے ہیں تو اس لیے دونوں میں فرق یہ ہے سب سے اہم فرق کہ مسجد یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کرنے کی جگہ ہے اس میں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اس میں ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس میں ذکر و اذکار کرتے ہیں تصویر کرتے ہیں حتیٰ کہ اگر انسان دنیاوی بات بھی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے بشرتی کہ اسے دین سے تعلق ہو اور یعنی مسجد صرف اللہ سبحانہ و کے لیے ہیں اور اسی لیے اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے بیت اللہ اللہ کا گھر اس کا مطلب نہیں کہ اللہ سبحانہ و گھر کے محتاج ہے نہیں یہاں کے مراد یہاں جو نسبت ہے شراکت اور عزت کے مسئلہ یعنی بیت اللہ یعنی جس میں اللہ سبحانہ ہو کے نام لیا جاتا ہے اور عبادت کی جاتی ہے اور قبر وہ جگہ ہے جہاں شیطان ہوتے ہیں جہاں انسان کی تدفین کیا جاتا ہے جہاں انسان یا تو نعمت پاتا ہے تو عذاب پاتا ہے اور قبر کی زندگی الگ ہے اور مسجد الگ ہے مسجد جب نام لیا جاتا ہے تو تنور کے نام آتا ہے مسلمان کے دل جب مسجد کے نام سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور قبر کے نام جب سنتا ہے تو سانڈل جاتا ہے تو دونوں میں فرق ہے اسی لیے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کے ہاں مسجد اور قبر ایک ہی چیز بنا دی ہے بس قبروں میں آپ دیکھو گے مسجد بنائی گئی ہے اور مسجدوں میں خبریں ڈال دی ہیں تو یہ دونوں میں اصل یہ ہے دونوں فرق ہے اور دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کیا مسجد یہ عبادت کس کے لیے ہے عبادت تو خالص اللہ سبحانہ و کے لیے ہونی چاہیے سارے عبادت کے سارے اقسام جیسا کہ یہ پچھلے درسوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ عبادت ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے چاہے چھوٹی عبادت ہو جیسا کہ ذکر اذکار کرنا چاہے بڑی عبادت ہو نماز پڑھنا ذبح کرنا حج کرنا طواف کرنا چاہے ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے ہے جیسا کہ یہ آیت امام صاحب نے جب یہ آیت تلاوت کی ہے اور اس میں تاکید کے طور پر زور آواز سے تلاوت کی کیا پڑھی وہ عجیب علی اللہ طلاب اوما اللہ عہد اور یہ مسجدیں یہ اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ کے لیے ہیں اسی لیے اس میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو دیکھو کس طرح اللہ صبح یہاں بیان کرتے ہیں اور ہم لوگ کے حال کس طرح ہے مقامہ کرو دیکھنا چاہیے آج کل مسجدوں میں اللہ کے ذکر کم کیا جاتا ہے اور اس میں زیادہ تر اگر قبر ہے تو لوگ قبر کے لیے لوگ آتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں تو مسجد خالص اللہ کے لیے ہے اور عبادت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے اور قبر انسان قبر اللہ سبحان قبر کو رکھا ہے بلکہ اسلام میں قبر کو اختیار کرنا اور رکھنا اسلام میں واجب ہے اور میت کے حقوق مسلمان کے ایک بڑا حق ہے اگر کوئی انسان مر جائے اس کے وفات ہو جائے چاہے شہادت ہو جائے تو اس کو دفن کرنا واجب ہے اور بلکہ دفن سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میت کے کچھ حقوق رکھی ہے یعنی اس کے جو بدن کے ساتھ کچھ حقوق مالی حقوق ہے یہ الگ ہے یہاں جو اس کے بدن کے ساتھ جو حقوق ہے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو غسل دیا جائے غسل دیا جائے دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو تقسیم کیا جائے اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھی جائے اور چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو مٹی کے اندر دفن کیا جائے مٹی کے اندر دفن کرنا یہ ہر انسان کے لیے ہے اگر کسی کے لیے جائز ہوتا کہ اس کو نہ دفن نہ کیا جائے تو کون ہوتا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے رسول کو دفن کیا گیا ہے تو وہ بہت تکلیف بھی تھی پریشان تھی کیونکہ اللہ کے کی رسول کے تقال ہوا جیسا کہ صحابہ کرام بھی پریشان تھے اور اسی لیے کیونکہ وہ عالد بھی تھے تو جب وہ صحابہ کرام تدفین کر کے آئے تو وہ ایسے تعجب کرتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ لوگ اللہ کے رسول کو مٹی کے نیچے دفن کر کے تم لوگ کیسے آ تم لوگ کے دل کیسے دل میں سکون ہے یہ انکار نہیں کر رہی تھی لیکن یہی دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول کی محبت لوگ محبت کے لیے پریشان رہتے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھتے تھے اٹھتے تھے اتنا عزت دیتے تھے اور مرنے کے بعد ان کو تدفین کیا گیا ہے تو حقیقت میں یہ تدفین اس لیے کیا گیا کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول کے حکم ہے اگر یہ حکم نہ ہوتا تو صاحب کرام ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش سامنے رکھتے اور اس سے برکت حاصل کرتے لیکن چونکہ اجازت نہیں دی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ تدفین کرو یہ حضرت عائشہ کے حدیث ہے کہتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الفاط وسعت کے وقت یہ بار بار کہتے تھے کہ یہود نصارہ پر اللہ لعنت ناصر کرے یہ لوگ اپنے انبیاء کے قبروں کو مسجد بنا لی پھر حضرت عائشہ فرماتی کہ اگر یہ رکاوٹ نہ ہوتی تو اللہ کے رسول اللہ ابری ذاقبر تو اللہ کے رسول کے قبر ظاہر کرتے یعنی اس کو ایسے عام جگہ میں رکھتے کہ تاکہ سارے لوگ اس کو دیکھیں لیکن اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور منع کی ہے تو لیے ان کو ایک خجر مبارک میں اس کو تدفین کیا گیا ہے تو اسی لیے قبر قبر میں تدفین کرنا ضروری ہے اور ایک یہ ہے قبر کے جا قبر جانے کے لیے قبر کے لیے قبر جانا تین اسباب کے لیے جائز ہے جا ایک سبب یہ ہے تدفین کے لیے اگر کوئی انسان مر جائے تو بلکہ حق ہے مسلمان کے ایک حق ہے اور فضیلت بھی اللہ کے رسول نے بیان کی کہ اگر کوئی مسلمان کی وفات ہو جائے تو اگر کوئی انسان اس کی جنازہ تک جاتا ہے تو ایک قیرات ثواب حاصل کرتا ہے اور اگر تدفین تک رہتا ہے تو دو قیرات صحابہ کے نے پوچھا ایک قیر کیا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا عقد پہاڑ کے برابر ہے اخد پہاڑ بہت ہی عظیم پہاڑ ہے تو ایک انسان جب ایک کسی میت کے لیے یعنی جنازہ پڑھتا ہے اور تدفین تک رہتا ہے تو اس کو دو قیر کے ثواب حاصل ہوتا ہے کیوں اللہ کے کی رسول یہ نہیں ایک حکم دی ہے تاکہ انسان جا کے وہیں عبرت حاصل کرے تو پہلے یہ ہے کہ درفین کے لیے انسان کو قبرستان جا سکتا ہے دوسری یہ ہے کہ انسان میتوں کے لیے دعا کرنے کے لیے جا سکتا ہے اللہ کے رسول عموماً بقی پہ جاتے تھے اور میتوں کے لیے دعا کرتے تھے السلام علیکم جو دعا کے جو ذکر اذکار ہے یا دعا جانے کے جو ادب ہے اور جو سنت دعا ہے کئی الفاظ سے ثابت ہے اس میں سے ایک یہ ہے السلام علیکم احلدیا میرن من المسلمین والمؤمنین کہ انسان سلام ان لوگ سے کرتا ہے مطلب نہیں کہ زندہ ہے دعا ہے ان لوگ کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تم لوگ پر سلامتی نازل کرے وہ ان شاء اللہ ہوں بھی اور ہم لوگ ایک دن آپ لوگوں کے پیچھے آنے والے ہم لوگ بھی یہاں آنے والے ہیں یعنی انسان دعا کرتا ہے اور میتوں کے لیے خوب دعا کرتا ہے اکثر یہ کہ مسلمان ہوں. اگر غیر مسلم ہے تو پھر اس کے قبر جانا منع ہے اللہ کے اگر رشتے دار ہو اور انسان صرف یاد کرنے کے لیے جائے جیسا کہ تیسرا سبب بتایا جائے گا تیسرا سبب یہ کہ انسان قبروں کی زیارت کر سکتا ہے اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے اپنے دل میں خوف ڈالنے کے لیے کیونکہ اللہ کے کی رسول آسن فرماتے ہیں کن تو عن زیارت القبور شروع میں جب مسلمان نئے مسلمان ہوئے تھے صحابہ کرام تو شرک خوف تھا تو اللہ کے رسول آسن شروع میں منع کی کہ تم لوگ قبروں کی طرف مت جانا قبروں کی قبروں کی زیارت کرنا شروع میں حرام تھا اس کے بعد جب ساک صاحب اکثر مسلمان کے ایمان مضبوط ہو گئے تو اللہ کے رسول یہ بیان کی ہیں کن سناہیتوں کو میں نے شروع میں تم لوگوں کو قبروں کی زیارت کرنے سے میں نے روکا ہے اب تم لوگ زیارت کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد کرتی ہے اور اس جب قبر جاتا ہے آج کل افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک جنازے تھے لوگ کے ادھک خوف نہیں رہ گئے قبروں پہ جا کے بیٹھیں, بیٹھیں گے اور وہیں بھی مذاق کریں گے حالانکہ وہاں جانے کے بعد انسان کے دل میں خوف ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک دن یہاں جانا ہے ایک دن جس طرح ہم کسی میت کے میت کو تدبیر میت کے تدبیر میں میں شریک ہوں ایک دن لوگ مجھے تدفین کریں گے اور سارے لوگ کہیں گے کہ پر آدمی کی موت ہو گئی اور لوگ ہمارے لیے دعا کریں گے تو اسی انسان اس دن کے خوف کے لیے اپنے دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے جانا چاہیے اللہ کے اللہ علیہ وسلم بتا گیا کہ یہ قبر انسان یہی اصل مقصد انسان دعا تو دور سے کر سکتا ہے یعنی اگر دعا کے لیے صرف تو انسان جا سکتا ہے اور چھوڑ بھی سکتا ہے لیکن اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے جانا چاہیے آج کل افسوس کے بعد ہم لوگ یہ سنت چھوڑ دی آپ دیکھو گے سال بھر کوئی نہیں جاتا اور جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی خرافات کرنے کے لیے جاتے ہیں جیسا کہ آسور کے دن جائیں گے عید کی رات میں جائیں گے یہ پندرہ شعبان کو جائیں گے ستائیس رجب کو جائیں گے کہتے میتوں کے بھی ان کے دل میں بھی خوشیہ یہ اور مبارک مبارکبادی دینا چاہیے یہ سب غلط ہے انسان عام دنوں میں انسان کو جانا چاہیے تاکہ دل, دل نرم ہو جائے دعا کرنی چاہیے اگر مسلمان ہو اگر غیر مسلم ہے تو اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے حدیث بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مدینہ کی طرف کہیں جا رہے تو صحاب کرام بھی ساتھ میں تھے تو اللہ رسول اپنے والدہ کے قبر سے گزرے پھر اللہ کے رسول ساسلم وہاں جا کے پہنچے اور اللہ کے رسول سلم قبر دے کر خوب رونے لگے صاحب اکرام اللہ کے رسول کی رلائش دیکھ کر خود سب سارے رونے لگے اور اللہ کے رسول پھر فرمانے لگے کہ میں نے اللہ سخان ہو تعالی سے اپنے والدے کی اپنے والدے کی دعا کرنے کے لیے میں نے اجازت دی ہے تو مجھے اجازت نہیں دی گئی منع کیا گیا ہے کیونکہ مومن مسلمان نہیں تھی پھر میں نے اجازت دی کہ زیارت کروں تو اللہ اجازت دی تو زیارت جائز ہے میت قبر قاتروں کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے اگر مسلمان ہو تو عام لوگوں کے لیے دعا بھی ایک انسان کر سکتا ہے اور خاص کسی میت کے لیے بھی دعا کر سکتا ہے اگر اس کے قریب ہے یہ قبر اور یہی قبر کے لیے انسان کو دفن کرنا چاہیے اور قبر کی زندگی کیا ہے انشاءاللہ اللہ قیامت کے مسائل جب آئے گا تو قبر اور عذاب القبر نعیم القبر کے مسائل شاء اللہ اسی میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جا رہا کیا جائے گا یہاں جو مراد ہے کہ مسجد کی تعریف کی گئی اور مسجد کے اعمال اور قبر اور قبر کے اعمال اور بتایا گیا کہ دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے کچھ بھی تعلق نہیں ہے. بلکہ قبر ایسی جگہ ہے جس میں اللہ کے نام نہیں لیا جاتا ہے آپ دیکھیں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ قرآن اپنے گھر میں پڑھا کرو سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ جس دل جس گھر میں قرآن نہیں پڑھی جاتی ہے اصول بقر نہیں پڑھی جاتی ہے، وہ قبر کی طرح یہ دلیل ہے کہ قبر میں فاتحہ تک نہیں پڑھی جاتی ہے لوگ جاتے تو فاتحہ پڑھتے میت پر یہ غلط ہے قبر پر کچھ بھی تلاوت نہیں کی جاتی ہے وہ صرف انسان میت کے لیے دعا کرے اپنے لیے اگر دعا کر سکتا ہے یعنی اللہ ہمیں بچائے یہ چیز منظر دیکھ ہو کر کے نہ کہ ان لوگ سے مانگے اور پھر انسان لے کے قرآن پڑھنا عبادت کرنا نماز پڑھنا کوئی بھی نظر نیاز کرنا یہ جائز نہیں کیونکہ اللہ کے کی رسول بتا, دی، بتا چکے ہیں کہ یہ جس گھر میں اللہ کی یاد نہیں کی جاتی ہے وہ قبر کی طرح قبرستان کی طرح ہے تو دلیل ہے کہ قبرستان اس کا مطلب نہیں کہ ہم قبرستان کو سدھارے اور اس میں قرآن کی تلاوت شروع کریں یہاں سے مراد یہ کہ اپنے گھر کو آپ وہ اس کو تعمیر کرو گھر میں قرآن پڑھو اور قبر کے قبرستان کی طرح نہ بارا. اس کے علاوہ بہت ساری دلیلیں ہیں اس میں اللہ کے رسول اشارہ کی کہ قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے اس کے بعد قبرستان بتائے کہ دونوں سے کوئی تعلق نہیں یہ بات یاد کرنی چاہیے اس کے بعد کیوں اللہ کے سبحانہ و تعالی دونوں میں فرق رکھی کیونکہ اکثر جو شرک ہے مسلمانوں میں اور خرافات ہے وہ قبرستان کی وجہ سے اکثر جو شرک ہے مسلمانوں میں وہ قبرستان سے شروع ہوتا ہے صحیح لوگ مسلمان لوگ کہیں اور آپ نہیں دیکھو گے کبھی کہ کوئی مسلمان کسی بدھ کی عبادت کر رہا یہ چیز اللہ اس امت کی حفاظت کی ہے کسی مسلمان کو نہیں دیکھو گے کہ وہ کسی انسان یا کسی کے مجسمہ بنا کر اس کی عبادت کرتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہیں کہیں ہے لیکن عمومی طور پر نہیں کیا جاتا ہے لیکن وہ چھوڑ کر دوسرے قسم کے شرک کرتے ہیں کہ قبرستان کی عبادت کرتے ہیں اولیاء جو مدفون ہیں انبیاء جو موجود ہیں نیچے ان لوگ کی عبادت کرتے ہیں ان لوگوں سے مدد مانگتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کو پتا تھا اور اللہ کے رسول کو بھی پتا ہے کہ اکثر اس امت میں جو شرک ہو وہ قبرستان کی وجہ سے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دروازہ بند کرنے کے لیے اللہ کے رسول چند چیزیں معین کی ہیں اور چند ضوابط اور قانون اور چند باتیں اللہ کے رسول نے رکھی تاکہ یہ شرک نہ ہو جائے آئیے دیکھیے یہ قبرستان کے متعلق کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک جڑ کاٹنا چاہتے تھے اور کیا کیا چیزیں حرام کر دی تاکہ ہم لوگ اس سے نہ کریں سب سے پہلی بات یہ ہے یہ ہم چار باتیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیک صالح لوگ چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے وہ اولیاء ہوں چاہے کوئی بھی ہو چاہے وہ شہید ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم دی کہ ہم لوگ ان لوگ سے محبت کریں لیکن ان لوگ کے شان میں غلو کرنے سے روکا یہ اہم بات ہے اگر کوئی انسان غلو چھوڑ دے گا تو کبھی قبرستان نہیں جائے گا آج کل جو بھی کسی پیر کے قبر پہ جاتا ہے یا کسی نبی کے قبر پہ جاتا ہے کس لیے جاتا ہے یہ خیال کر کے کہ یہ مبارک انسان ہے زندگی میں تو مبارک تھے انسان جب کوئی نبی یا کوئی ولی کوئی صالح انسان اگر ہو تو آپ اس کے پاس جا سکتے ہو کہ آپ میرے لیے دعا کرو اگر آپ بیمار ہو تو آپ کے لیے دم کرے گا صحیح طریقے سے اگر آپ اس سے علم حاصل کرنا چاہتے تو علم حاصل کرو فتح اس سے پوچھو اگر زندہ ہے لیکن اگر وہ انسان مر جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم کر دیتے صرف وہ اب اس کی زندگی اللہ سے اس کے تعلق ہے وہ اور نئی زندگی میں ہوتا ہے لوگ آج کل جیسا کہ شبہ ڈالتے ہیں کہ اللہ فرماتے قرآن میں شہید کی موت نہیں ہوتی ہے شہید کو میت نہ کہو کہیں گے صحیح بات ہے لیکن دنیا کی زندگی سے وہ تو شہید ہو گئے میت ہو گئے یہاں سے مراد یعنی حقیقی میت نہیں ہے کیونکہ میت کے مطلب یہ ہے کہ انسان ایسے جگہ سے اس کو انتقال ہو جائے اور خراب جگہ جہاں نقصان عموماً یہی تصور کرتے ہیں لیکن جب فرشتی شہید انبیاء دنیا کی زندگی سے چلے گئے کہاں چلے گئے اور, اور اچھی زندگی ملی یعنی اللہ فرماتے کہ تم لوگ شہیدوں کو میت نہ کہو یعنی خم کھانے کے لیے اور یہ ترسنے کے لیے لیکن حقیقت میں دنیا میں تو میت ہو گئے کیونکہ زندگی تین قسم ہے اس کو یاد کر لو پہلی زندگی حیات دنیا دنیا کی زندگی یہ ہر ایک سے ہر ایک کو مرنا ہے اور ہر ایک جو بھی دنیا میں آیا اسی طرح وہ جائے گا چاہے نبی ہو چاہے والی ہو چاہے کوئی بھی ہو دوسری زندگی حیات البرز قبر کی زندگی وہ بھی ایک پار انسان کرنے کے لیے آخرت کی زندگی, زندگی تک پہنچنے کے لیے یہ ایک راستہ ہے اور کچھ لوگ دنیا کی زندگی میں زیادہ ان لوگوں کو اللہ زندگی دیتے ہیں اور برزخ زندگی بھی کچھ لوگ کو زیادہ مل جاتی کچھ لوگ کو کم لیکن آخرت کی زندگی وہی باقی ہے تو خیر کا آخرت کی زندگی باقی تو تین زندگی ہے دنیا کی زندگی سے سارے لوگ چلے گئے انبیاء اور شہداء صالحین سب چلے گئے اگر یہ شہید اس کو اگر مردہ اللہ کہتے ہیں نہ کہو لیکن پھر بھی وہ حقیقت میں مردہ ہے اسی لیے جب اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی شہید ہوتا تھا تو کیا ان کی بیویاں بیوہ نہیں ہوتی تھیں ہوتی تھی اکثر مثال میں دیتا ہوں حضرت اسما میں تو اس کی مثال حضرت جافر ابن اب طالب جب شہید ہوئے تو اللہ کے رسول نے خوشخبری دی کہ وہ میں نے اس کو جنت میں دیکھی لیکن ان کی بیوی اسما عمیس جو بیوی تھی وہ عدد گزارنے کے بعد حضرت ابو بکر نے اس سے شادی کی اللہ کے رسول کبھی نہیں کہا نہیں وہ تو شہید ہے زندہ ہے اس کی بیوی کو بھی چھوڑ دو وہ شوہر آئے گا کبھی بھی کہیں گے نہیں دنیا کے احکام سے وہ نکل گئے اور میت ہو گئے لیکن آخرت یہ برزق کی زندگی میں وہ زندہ ہے تو اسی لیے اولیاء صالحین نیک صالح لوگ یہ پہلی اہم بات ہے کہ صالح انبیاء لوگ کے شام میں غلو نہیں کرنا چاہیے یہ کبھی مت سمجھو کوئی زندہ ہے وہ سمجھو کہ ہاں دنیا کے زندگی سے تو نکل گئے لیکن ہو سکتا ہے بر میں زندہ ہے اور یہ کبھی عقیدہ مت رکھو کہ جس طرح وہ لوگ جب زندہ تھے تو ہم لوگ کے لیے فائدہ پہنچاتے تھے اسی طرح مرنے کے بعد بھی پہنچائیں گے آج کل یہی لوگ کرتے ہیں جیسا کہ میں مثال دیتا ہوں عبد القادل جیلانی اور اللہ علیہ وہ تو عراق میں تھا کبھی انڈیا پاکستان نہیں آئے پتہ نہیں انڈیا پاکستان کے اس کو اعظم کہتے ہیں اور اس کو زیادہ مانتے ہیں حالانکہ عبد القادر جیلانی اگر حقیقت میں دیکھو وہ تو حنبلی تھے حنفی بھی نہیں تھے حنبلی تھے اور جیسا کہ لوگ آج کل لوگ کو وہ کہتے تو وہ تھے اور یہ شرک اور خرافات کے سخت مخالف تھے اسی لیے عبد القادل جیلانی اللہ اپنے زندگی میں لوگ کے علاج کرتے تھے لوگ پر دم کرتے تھے تو لوگا مل جاتی تھی مرنے کے بعد جاہل لوگوں کی قبروں کے پاس آنے لگے کہنے لگے کہ جب وہ زندگی میں یہ کرتے تھے تو مرنے کے بعد ضرور کچھ نہ کچھ اس کی برکات ہوگی تو اس برکات کے لالچ میں آ اور حالانکہ غلط ہے مرنے کے بعد یہ آپ عقیدہ رکھو کہ میت کچھ بھی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا ہے تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک اور قبر کے عبادت کرنے سے روکنے کے لیے کئی قانون اور قید ضابط رکھی سب سے پہلی یہ ہے کہ کسی ولی کسی نبی کسی میت پر غلو نہیں کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیثوں میں یاکمل غلو تم غلو کرنے سے بچو فانما اهلك من قام كان قبلكم الغلو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو غلو غلو نے ہلاک کیا ہے بلکہ اللہ کے رسول اپنے شان میں یہ فرماتے ہیں لا تروني كما اطلت النصارى المسيح کہ تم لوگ میری تعریف حد سے زیادہ یعنی حد سے زیادہ مت کرو کہ حد کے تجاوز بھی کر دو جس طرح کرشچن یعنی نصارہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کہتے تھے اتنا محبت میں وہ لوگ اللہ کے بیٹے بھی بن کر دی تم لوگ اتنا ہی کرو کہ میں اللہ کا بندہ اور میں اللہ کا رسول ہوں اتنا ہی کہو لیکن اور تعریفیں کرو جیسا کہ لوگ کرتے ہیں کہتے کہ اللہ کے رسول نور کے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان میں چڑھے تو سارے پردے کھل گئیں یہاں تک کہتے کہ اللہ کے نور پہ جا کے ملے اور اللہ کے نور کے حصہ بننے سے لگ کرتے ہیں تو یہ بھی وہی کام کرنے جو عیسائی لوگ کرتے ہیں اللہ کے رسول سے بتائے کہ غلو مت کرو ہر ایک انسان کے ایک صلاحیت اللہ نے دی ہے اس سے زیادہ تم تجاوز مت کرو دوسرے طریقے یہ کہ اللہ کے رسول وسلم یہ قبروں کے قبروں سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول یہ حکم دی کہ قبر اگر کوئی مر جائے تو اس کو قبر تدفین کرو لیکن قبرستان کو اونچا مت رکھو نہ اس کو اونچا رکھو نہ اس کو پکا بناؤ نہ اس پر عمارت قائم کرو جیسا کہ آج کل ہوتا ہے کسی کے موت ہوگی تو آپ دیکھو گے کتنا کتنا اونچا اس کو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد مرمر یعنی جو پتھر ہوتا ہے پکا اس میں بھی لگا دیتے ہیں اس میں درخت بھی لگا دیتے ہیں اس میں پھول بھی لگاتے ہیں اتنا بڑا بورڈ بھی لکھ دیتے ہیں یا تو ہم نہ یہ سب غلط ہے میت ہم لوگ اسلام میں موت موت کی حقیقت ہے کہ نہیں ہر ایک کو مرنا ہے اسی لیے اسلام میں میت پر رونے کی بڑی مذمت آئی ہم لوگ آج کل کسی میت سے کسی انسان سے محبت نہیں کرتے مرنے کے بعد زیادہ محبت ہونے لگتی ہے, غلط ہے اسلام ایسے دین ہے جو ہمیشہ کہتا ہے کہ آگے دیکھو پیچھے مت دیکھو ہمیشہ آگے چلو اسلام یہی ہے اسی لیے اللہ کے اسلام میں کسی میت کے لیے سوگ منانا حرام کر دیا گیا ہے تین دن سے زیادہ کرنا حرام ہے سوائے اس عورت کے لیے جائزے جو اپنے شوہر کے لیے شوق رہنی عورت صرف اپنے شوہر کے لیے چار مہینہ دس دن وہ کر سکتی ہے اور باقی چاہے کتنا بھی عزیز ہو تین دن سے زیادہ شوق منانا حرام اور میت کے لیے دعا صرف ہے اور بار بار اس کو یاد کرنا بار بار اس کے لیے رونا بار بار اس کو یہ اس کے خیر بتانا یہ بھی اسلام میں نہیں ہے ہمیشہ میتوں کو بھولنا چاہیے لیکن بھولنے کے مطلب نہیں کہ بالکل بھول جاؤ دعا میں صرف شامل کرو اور باقی کیا کرنا اس کے ساتھ کیونکہ موت ایسی نہیں کہ اچانک آ اس کی موت آ گئی ختم کہانی نہیں. نہیں آپ کے ساتھ بھی موت آئے گی یعنی موت ایک حقیقت ہے ایک مسلم بات ہے آ, کل آج اس کے مفات ہوئی کل آپ کی وفات ہو جائے گی آج ہم لوگ موت پہ کتنا روتے ہیں اتنا ہم لوگ صدمے میں ہو جاتے ہیں. لگتا ہے کہ اس کو مرنا نہیں تھا کیسے وہ مر گئے نہیں موت آئے گی اسی لیے جب کوئی مرتا ہے تو بس تدفین کر کے چھوڑ دو ختم کہاں ہاں اس کی حفاظت کے لیے اگر پانی ڈالنا پڑتا ہے ایک بالش اونچا کر سکتے ہیں بس ایک ہاتھ کہتے ہیں بالش کہتے بالش صرف اونچا کر سے شبر جو کہتے ہیں یا ہاتھ یا یا کم سے یعنی کم ہو ظاہر نہ ہو لیکن اس کو پکا کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روکا ہے کیا دلیل ہے اونچا کرنے سے روکا گیا ہے حضرت قال ابو الهياج الاسدي ایک تابعی ہیں کہتے ہیں کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کیا کہا الا ابعثك على ما بعثني به رسول اللہ کیا میں تمہیں اس کام پر نہ بھیجوں جس کام پر اللہ کا رسول مجھے بھیجا ہے یعنی اللہ کا رسول مجھے ایک کام پر بھیجے ہیں بھیج یعنی ہم جب زندہ تھے تو مجھے بھیجے تھے تو آپ کو بھی وہی کام کے میں بھیجتا ہوں کون سے کام ہے کہنے لگے اللہ تضع اللہ تو اللہ تداً قبرف اللہ سویتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کام کے لیے بھیجا کہ جو بھی مجسمہ آپ کو مل جائے اس کو توڑ دو اور جو بھی قبر اونچی آپ کو مل جائے تو اس کو زمین پہ برابر کر دو تو یہ مسلم کی روایت ہے تو اگر یہ جائز ہوتا تو اس کو برابر کیوں کر دے یا کہتے کہ لوگ نے کر دی تو چھوڑ دو اگلے بار نہ کرو نہیں اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بھیجا چاروں طرف کے جاؤ سیر کرو جہاں بھی قبر اونچی مل جائے اس کو دبا دو یا اس کو برابر کر دو اور یہ صحابہ کے سے اکثر ثابت ہے اور لوگ یہی کرتے تھے اسی طرح تیسری قبر کو اونچا کرنا یا اس کو پکا پختہ بنانا حرام ہے یا اس کو پکا بنانا بھی حرام ہے دوسری حدیث منلہ کے رسول فرماتے ہیں بہت حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے اور اس پر بیٹھنے اور اس پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا تو اس کو عمارت تعمیر کرنا حرام ہے اور آج کل لوگ بناتے ہیں چاہے کچھ بھی بنا دیے مسجد گنبا دے کچھ بھی بنانے لگتے ہیں اور یہ حرام ہے تو سیلی دمبر ایک بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول شرک اور قبر کی اہمیت ختم کرنے کے لیے پہلے کہیں کہ آپ لوگ کسی میت پر غلو نہ کرو مرنے کے بعد آپ کے تعلق اس سے ختم نہ اس سے برکت آپ جا کے حاصل کر سکتے ہو نہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو دوسری بات یہ اگر کوئی کسی کو تدفین کیا جائے تو اس کے قبر کو پکا مت بناؤ ہاں ہلکا سا ایک بالش اس کو اونچا کر دو اور اس کو تعمیر نہ کرو نہ کوئی بھی کسی بھی طریقے سے کیونکہ یہ قبر قبرستان آج کل ہم لوگ جیسے گاؤں میں قبرستان چھوٹے ہوتے ہیں اور جب کتنا لوگ کو تدفین کیا جائے گا اسی لیے ایک آدمی کو تدفین کرتے ہیں پھر بیس سال بعد پھر اسی جگہ میں کسی کو تدفین کر سکتے ہیں جائز ہے تو اسی لیے اس طرح اگر اس کے ہڈی گل گئے تو جائز ہے تو اسی لیے اگر ہم لوگ پکا بکا کر لیں گے تو دس سال میں آپ دیکھو گے بھر گئے اور پھر جگہ نہیں ہوتے ہیں تیسرے یہ طریقہ ہے جو اللہ کے رسول نے اپنائی ہے یہ ہے کہ قبر پہ بیٹھنے سے روکا ہے یعنی پکا تو الگ چیز قبر کے پاس بیٹھنا یا قبر کے پاس یعنی ہمیشہ قیام کرنا یہ بھی حرام ہے آپ دیکھو گے بہت سے مسلمان لوگ قبرستان میں ہمیشہ بیٹھیں گے خاص کر جب قبرستان شہر کے اندر ہوتا ہے تو لوگ دیکھو گے کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے بات چیت کرتے ہیں غلط ہے قبر کے پاس بیٹھنا منع ہے اور خاص کر وہی لوگ بیٹھتے ہیں جیسا کہ لوگ یہ شبہ ڈالتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں ہاں سجدے لوگ کرتے ہیں غیر اللہ کے لیے طواف بھی کرتے ہیں لیکن میں جا کے بیٹھا رہتا ہوں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں تو کہیں گے بیٹھنا بھی ایک حرام ہے کیا دلیل ہے اللہ کا رسوس کیونکہ جو بیٹھتا ہے وہ اگر کچھ بھی نہیں کرے گا لیکن دوسروں کا جب دیکھے گا کہ وہ لوگ کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں دل لگا کے کر رہے ہیں اور ان کے حاجات کبھی کبھی پوری ہو جاتی ہے اللہ سہاد گمراہ کرنے کے لیے کبھی کروا دیتے ہیں تو انسان بھی کے دل میں آ جاتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے یہ دیکھو کس طرح کر رہا تو ہم بھی تجربہ کریں ہم بھی کریں اور بہت سے لوگ جہاں جانے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں بیٹھنے کے حالت میں دیکھتے کہ سب لوگ کریں تو اس کو شرم آ جاتی ہے تو اس لیے اٹھ کے وہ بھی کرنے لگتا ہے اسی لیے بیٹھنا بھی منع ہے بہت سے مسلمان افسوس کی بات یہ ہے کہ کرتے نہیں ہوں لیکن دوست کے ساتھ چلے گئے چلو دیکھ لیں کہ تم لوگ کے مزار میں کیا ہو رہا ہے وہاں عرص ہے میلہ ہے چلو کچھ خرید لیتے حلوا کھا لیتے یہ سب غلط ہے تو بیٹھنا بھی اللہ کے رسول بیٹھنے سے بھی روکا ہے اس میں کئی ایک دلیل ہے ایک حدیث اللہ کے رسول جو پچھلے حدیث جابر کے حدیث ہے نہا کہ اللہ کے رسول سلم قبر کو پختہ بنانے اور اس پر بیٹھنے سے روکا ہے تو بیٹھنے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اور ابو مرتد الغنوی کے ایک حدیث ہیں جو مسلم اللہ کے رسول فرماتے لا مت اللہۃسل القبور ولا تجلیس نہ قبروں پر بیٹھو تو اس لیے منع ہے کہ قبروں تک نہیں بیٹھنا چاہیے تو اگر انسان کے احساس ہے کہ قبر کے پاس نہ ہم مدد مانگ سکتے ہیں نہ یہ لوگ کسان ہم غلو کر سکتے ہیں نہ پکا کر سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں تو عموماً انسان قبروں سے ہٹ جائے گا اور جتنا خوبصورت قبر بنایا جاتا ہے اتنے ہی دل لگتا ہے چوتھی بات یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبروں پر نماز قبروں کے اندر نماز پڑھنے سے روکا ہے اور قبروں کے اندر پڑھنا یا قبروں کی طرف پڑھنا یا قبروں پر مسجد بنانے سے روکا ہے یہ چوتھی اور اہم بات ہے یعنی انسان قبر پہ ہو اگر کسی کی زیارت میں ہو تو نماز کے ٹائم ہو گئے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہاں انہ کہیں بھی کونے پہ بٹھا کے پڑھے جائز نہیں ہے نہ مسجد کی نہ قبرستان کے اندر انسان پڑھ سکتا ہے نہ اس مسجد میں انسان نمبر پڑھ سکتا جس میں قبر ہے یہ بھی عام ہے آج کل افسوس کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے روکا کہ قبروں کو مسجد مت بناؤ اور یہاں مسجد بنانے کے علماء کہتے ہیں اس کے تین معنی ہیں ایک معنی یہ ہے کہ مسجد یعنی وہ سجدے کی جگہ نہ بناؤ چاہے اس کے گمبت بنائے جائے نہ بنا جائے اگر اسے قبر کے پاس سجدہ کرتا تو مسجد کی طرح بن گئے یا تو انسان اسی کے اوپر آ کے بیٹھ کے نماز پڑھتا تو وہ بھی منع ہے اور اسی طرح اس پر گنبد بنانا بھی منع ہے یا تو قبر مسجد کے اندر رکھنا بھی حرام ہے آپ دیکھیے ہم لوگ کے ملک میں یہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھو گے اکثر یہ ہوتا ہے کہ قبر کے اوپر مسجد بنایا جاتا ہے یا تو الٹا کہ قبر مسجد ہو مسجد بہت ہی اچھی ہوتی تو اس میں دو تین لوگ کے بھی لاش ڈال دیتے مسجد کے اندر اگر ہو تو اس میں نماز پڑھنا آرام ہے اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں ایک حضرت عاشق کی جو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے چند دن پہلے یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اللہ یہود السارہ پر لعنت کرے کیونکہ وہ لوگ اپنے انبیاء کی قبر بنا لی تو نہیں کہا کہ عام لوگ انبیاء کی قبر بنانا جو اگر اس پر لانت ہے تو عام لوگ اگر دوسرے لوگ کے لیے اگر کوئی بنایا جائے تو اس میں اور بڑی لانت ہے ارے اللہ کے رسول نے یہود السارا پر کیوں لحنت کی کیونکہ وہ لوگ امبیا کے قبر پہ مسجد بنا لی تو یہ امبیات ہے پھر بھی اللہ کے نزدیک قریب ہیں تو لعنت ہے تو اگر کوئی انسان کسی بابا پیر نانا بابا یا کچھ بھی جیسے کہ آج درویش ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں بلکہ زندہ جب تھے تو کبھی نیکی نہیں کی ہے تو ان لوگ کے اگر ان کی قبروں پہ مسجد بنایا جائے تو یہ اور بڑے لعنت کے باعث ہے اور انسان اس میں اور ملعون ہوتا ہے کیونکہ ایسی ایک ننگا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور دوسری بات اس سے بھی مانگا جاتا ہے آپ مثال کے طور پر دنیا کی مثال میں دے رہا اگر کوئی مالدار انسان ہو کوئی غریب تو آپ کس سے مانگو گے مالدار سے مانگو گے غریب سے کبھی نہیں مانگو گے تو یہ بھی لیکن اگر یہ یہ, یہ مثال میں جناب اگر مالدار تو قبر میں بھی یہ انبیاء اگر وہ لوگ انیکی کی تو اپنے لیے کی ہے اس لیے وہ لوگ فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی ولی نہ کوئی نبی تو اللہ کے رسول اس پر لعنت کرتے تھے بلکہ اس کے سبب یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار ام سلمہ اور ام حبیبہ یہ بھی اللہ کے رسول کی دونوں بیویاں تھیں یہ لوگ اللہ کے رسول وسلم کے وفات سے کچھ دن پہلے یاد آپس میں کرنے لگے تو کہ وہ لوگ آباشہ کی طرف ہجرت کر چکی ہیں تو آباشا میں وہ لوگ کرسچن وہاں ہی تھے تو وہ, وہ بہت ساری چیزیں دیکھی تو اللہ کے رسول سے ذکر کرنے لگے کہ ہم لوگ ان کے چرچوں میں ان کی عبادت گاہوں میں بہت ساری تصویریں دیکھی قبریں دیکھی تو اللہ کے رسول سر اٹھانے کے بعد کہنے لگے کہ یہی لوگ شر لوگ شرار القوم سب سے بدتر یہی لوگ ہیں اور پھر اللہ کے لعنت کی ہے اور یہ لعنت ایک حضرت عائشہ سے صرف ثابت نہیں ہے حضرت عائشہ حضرت ابو حرائرہ, حضرت عباس جابر, حضرت زید بن ثابت اور ابو مرسد اور کئی حضرت علی کئی صحابی سے ثابت ہے اور اللہ کے رسول بار بار موت سے پہلے لعنت کرتے تھے اور حضرت عائشہ فرماتی اگر یہ اگر رسول نہ روتے تو ان کی قبر بھی اونچے ہم لوگ بھی کرتے لیکن یہ اللہ کے رسول نے روکیے تو پھر ہمیشہ ہم لوگ کے اس سے دور رہنا چاہیے اسی طرح اللہ کے رسول حضرت جندوب میں بھی اسی معنی پہ ہے اللہ کے رسول فرماتے سنو تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے لہٰذا خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا میں تمہیں اس سے روکتا ہوں مسلم کے رواج ہے بلکہ اللہ کے رسول اپنے قبر کے لیے بھی دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تک جالو بو تو کہ تم لوگ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ یعنی قبرستان کی طرح نہ بناؤ کہ اس میں میت کے کی تدفین کرو یا اس میں قبر کی طرح اللہ کے ذکر نہ کرو پھر آگے فرماتے ماتے والا چالو قبر عید اور میرے قبر کو عید نہ بناؤ یعنی عید اور اس میں خوشیاں منانے کی جگہ نہ بناؤ لیکن تم لوگ مجھ پر درود ضرور بھیجنا جب بھی درود بھیجتے تو فرشتے یعنی پہنچاتے ہیں اور میں جواب دیتا ہوں تو اسی لیے اللہ کے رسول نے روکا بلکہ اللہ کے رسول نے دعا بھی کی ہے اللہ ملا تجالوس ملا تجالقری وسن کہ اے اللہ میرے قبر کو صنم یا وسن کی طرح نہ بنا کر کے لوگ اس کی عبادت کریں اور اللہ کے رسول کی دعا کی گئی قبول کی گئی ہے اس لیے میرے بھائیو یہ جو ہے چار اللہ کے رسول سے زیادہ لیکن چار اہم ہے تاکہ ہم لوگ قبر کی عیدگاہ گاہ یا عبادت عبادت گاہ نہ بنائے پہلے یہ بتا گیا کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ میتوں سے زیادہ تعلق مت رکھو خاص کر غلو کرنا ان لوگ سے مدد مانگنا اس سے بعض آ جاؤ اگر انسان ہم جانتے کہ یہ میت جو قبر کے اندر ہے وہ کچھ نہیں پہنچا سکتا تو ہم کیوں جائیں گے دوسرا اگر کوئی میت ہو جائے تو اس کے قبر کو پکا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ عوام جو جاہل ہوتے ہیں جب دیکھتے کسی قبر کو پکا کیا گیا ہے گمبد اس میں بنایا گیا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مبارک ہے تو اس لیے لوگ بھی جاتے ہیں بغیر پوچھ کے آپ دیکھو گے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور تیسری بات یہ کہ اللہ کے رسول اس میں بیٹھنے سے بھی روکا ہے چاہے انسان خوشی سے بیٹھے چاہے کسی بھی حالت میں قبرستان کے پاس بیٹھنا چاہتا ہے تو حرام ہے اللہ کہ اگر تدفیر کے اگر تدفین کے لیے کوئی بڑا کام کے لیے تو انسان کچھ دیر کے لیے بیٹھ سکتا جیسا کہ کسی کے تدفین کے انتظار میں ہے تو لوگ بیٹھ گئے تو جائز ہے لیکن اس طرح صرف بیٹھنا تو یہ غلط ہے اور نمبر چار کی نماز اس قبرستان میں پڑھنا اللہ کے رسول نے منع کی ہے نہ قبر کے طرف ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں نہ قبر کے اندر اور اگر یہاں مسئلہ آتا ہے کہ اگر کسی مسجد میں قبرستان ہے تو پڑھ سکتے کہ نہیں؟, نہیں پڑھ سکتے اگر انسان کسی مسجد میں چلے گئے خاص کر ہم لوگ کے ملک میں ہیں اگر آپ کو نظر میں آگے کہ مسجد کی دیوار چار دیواروں کے اندر قبر ہے تو نہیں پڑھنا چاہیے چاہے پیچھے ہو چاہے آگے ہو لیکن اگر شہن میں ہے باہر ہے تو انسان یہ چاروں دیواروں کے اندر بھی اگر اس سے بچے بھی تو بہتر ہے لیکن اگر بالکل نہیں ہے تو انسان نماز پڑھے اگر کسی کو پتہ نہیں تھا تو چلو نماز اللہ قبول کریں گے لیکن اگر انسان کو پتا ہے کہ اس میں تو نماز نہیں ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا ولاسل علیہ کہ نہ قبر کی طرف تم نماز پڑھو نہ تم لوگ نماز خبروں پہ پڑھو تو اس مسجد میں جب اس میں قبر ہے تو حقیقت میں انسان قبرستان اور مقبرہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے تو اس لیے میرے بھائی اس سے بچنا چاہیے آج کل اگر ہم لوگ اپنے حالات کے جائزہ لیں یہ اللہ کے رسول کے حکم اب ہم لوگ اپنے جائزہ لیں ہم لوگ ملک میں کیا ہو رہا اگر ہم لوگ یہ حدیثوں یہ حدیثیں جو بیان کیا گیا ہے حدیثیں تو واضح ہیں اور سب اکثر صحیح میں بلکہ صحیح بخاری مسلم کے علاوہ ساری کتابوں میں اگر ہم لوگ وہ حدیثیں لے لے لیں اور اپنے حالات دیکھ لیں تو ہم لوگ دیکھیں گے بہت عجیب اور بہت ہی عجیب و غریب بات دیکھیں گے لگتا نہیں کہ یہ لوگ کے پاس یہ حدیثے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائے لگتا نہیں کہ لوگ مسلمان ہیں بلکہ یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ اسلام سے بھی خارج ہو گئے اور اسلام کی بھی تو کر رہے ہیں چاہے وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں یا جہارت میں کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہی ہے آج کل انسان اگر قبرستان کے حالت دیکھے تو وہ بھی کافر اور ہندوؤں سے, سے کم نہیں کام کیا جا رہا ہندو لوگ بھی اپنے مندروں میں یہ خرافات کرتے ہیں مسلمان لوگ بھی تو اس میں چند اعمال کرتے ہیں جو علماء میں اتفاق کے حرام ہیں سب سے پہلے یہ حدیثوں سے یہ جو بیچ کیا گیا اور جو ضوابط بتایا گیا ہے اس سے بہت سی باتیں اس سے نتیجہ ہوتا ہے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کسی صالح اور کسی ولی کسی نبی پر غلو کرنا حرام ہے اور یہ علما میں اتفاق ہے کہ اس کے ذات پہ ہم لوگ اس سے مدد مانگے اس کو وسیلہ بنائے یہ علماء میں اتفاق کے حرام ہے اسی طرح اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مسجدوں پہ قبروں قبرستانوں پر مسجد بنانا یا گنبد بنانا یا یہ حرام ہے نمبر تین یہ ہے کہ یہ پتا چلتا ہے کہ قبروں کو بھی اونچا کرنا یا اس کو پکا کرنا حرام ہے یہ بھی پتا چلتا ہے نمبر چار یہ ہے کہ قبرستان یہ مسجد کے اندر دفن کرنا حرام ہے نمبر پانچ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبرستان نہیں... یہ ہاں نمبر چھ کہ قبرستان کی طرف نماز پڑھنا یا اس پر نماز پڑھنا حرام ہے اسی طرح یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان کے لیے نذرانہ پیش کرنا اور اس سے توسل مانگنا یہ حرام ہے یہ کہاں حدیث ہے حدیث اس طرف ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا کہ کرشچن یا بدو کرتے ہیں تو کس لیے وہ گمبند بناتے ہیں اپنے حاجات پوری کنوانے کے لیے تو اس لیے اللہ سبحان و اللہ کے رسو سے لعنت کی ہے کہ صرف بنانا پہ لعنت ہے تو اگر سو کوئی بنانے کے ساتھ اس کے لیے بھی پیش کرتا ہے یا ہدیہ پیش کرتا ہے یا کچھ بھی تقرب کرتا ہے تو وہ بھی کفر ہے کیونکہ انسان جب بھی کسی میت کے لیے یا کسی ولی کے لیے پیش کرتا ہے تو کس نیت سے عبادت کی نیت سے کہ ہم کریں گے تو یہ میرا فائدہ پہنچائے گا یہ میرا کوئی نہ کوئی کام اور کوئی مصیبت دور کر دے گا تو یہ غیر اللہ پر مدد مانگنا یہ تو قفر ہے اسی طرح اس سے یہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسی میت پر طواف کرنا یا اس کے لیے سجدہ کرنا یا اس کے لیے کوئی بھی قسم کی عبادت کرنا حرام ہے جیسا کہ لوگ زباں کرتے ہیں لوگ الگ الگ اعمال کرتے ہیں یہ بھی ہے اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میت قبر کی زیارت ہمیشہ کرنی چاہیے لیکن اس کو خاص کیفیت اور خاص اوقات رکھنا یہ حرام یعنی قبر آپ جب بھی جانا چاہتے جا سکتے ہو لیکن کوئی کہ خاص وقت ہم جائیں گے فلاں دن جانا مبارک ہے یہ غلط ہے جمعے کے دن یا کوئی انسان جیسا کہ جمعرات کے دن جاتا ہے خاص یا تو جیسا کہ وہ ایام جو لوگ مبارک سمجھتے اس میں جاتے یہ غلط ہے عام اوقات میں جب بھی موقع ملے تو آپ جاؤ اور اس سے یعنی اس سے اپنے دل کو آپ نرم کراؤ یہ ساری باتیں اس سے پتہ چلتا ہے اور یہ ساری باتیں آج کل مسلمان لوگ کرتے ہیں آپ دیکھو گے بہت سے مسلمان قبرستان پہ جو جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں آپ لوگ کبھی گئے جو بھی گئے وہ دیکھا ہوگا تو اللہ کے کرم سے الحمدللہ ہم لوگ گئے نہیں نہ اللہ اللہ سے دعا ہمیشہ کرتے کہ اللہ سبحانہ سے موقع نہ دے کہ ہم لوگ مجبور ہو کے جائے لیکن پھر بھی دیکھا جاتا ہے لوگ سنتے ہیں لوگ بتاتے ہیں اور ہم لوگ خود پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کبھی آج کل آسانی فوٹو کے ذریعے سے ویڈیو کے ذریعے سے لوگ دکھاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ انسان عوض باللہ کیا کیا عمل کیا جاتا ہے اور سب شرف اور کفر ہے اس میں جو برائیاں ہوتی ہیں آپ دیکھو گے بہت سے لوگ قبر کی زیارت کرتے اس نیت سے کہ ہم یہ مبارک ہے اور اس سے اپنے حاجات پوری کروانے کے لیے میں جا رہا ہوں اس لیے آپ دیکھو گے ہر قبر پہ نہیں جاتے ہیں پلا پیر فلا ولی فلا آدمی پلا جو شخص ہے اس کے خاص اس کے قبر کے لیے جاتے ہیں اور یہ تو شرک ہے کچھ لوگ جاتے ہیں کچھ لوگ یہ بھی غلطی کرتے قبروں میں کہ لوگ قبروں کو اونچا کرتے ہیں اور اس کو مزین کرتے ہیں خوبصورت آپ دیکھو گے روز پانی ڈالیں گے کتنا دن تک پانی ڈالتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے پانی ڈالیں گے گھاس بھی ڈالیں گے پھول بھی اس میں سجائیں گے اور بہت ہی خوبصورت بنا دیتے کہ انسان دیکھ کر لالچ کرتا کہ اگر ہم ہی ہوتے اس میں تو ٹھیک ہے اتنا پیسہ لوگ خرچ کرتے بلکہ جیسا کہ لوگ بتاتے کہ لوگ پیسہ اپنے زمین بیچ کر ہی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو تانا نہ کریں کہ آپ کے والدین کے انتقال ہوگا اور آپ نے کچھ نہیں کی ہے تو اسی لیے اس کو ایپ سمجھتا ہے تو ساری جائیداد اسی میں لگا دیتا اسی طرح بہت سے لوگ قبروں کے پاس جائیں گے تو سجدہ کریں گے اور دیکھا جاتا ہے بہت سے لوگ تو ڈائریکٹ سامنے سجدہ کریں گے اور کچھ لوگ گیٹ پہ سجدے کے گلی وہیں گر جاتے ہیں اور پھر اسی حالت پہ چل چل کے وہ خبر تک پہنچتے ہیں یہ اگر کفر نہیں ہے شرک نہیں تو کیا ہے افسوس کی بات یہ جو کرنے والے اس پہ حجت بھی پیش کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے لیے تھوڑی سجدہ کرتے ہیں ہم لوگ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو قبلہ اس طرف ہے تو آپ اس طرف کیوں کرتے اور آپ اگر اللہ کے لیے کرنا چاہتے تو مسجدوں میں آؤ آپ درگاہوں میں جاتے ہیں لیکن یہ جھوٹ ہے انسان حقیقت میں ان کے لیے سجدہ یعنی میت کے لیے سجدہ کر رہا ہے اور یہ کسی اور غیر اللہ کے لیے اگر جائز ہوتا تو اللہ کے رسول کس کے لیے کہا اپ لوگ کو ضرور یاد ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر مجھے سجدہ یہ इजाजत اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ ہم اجازت دیتے کسی اور کے لیے تو ہم بیوی کو حکم دیتے کہ اپنے شوہر کے لیے کرے صحیح حضرت بنی اسرائیل کے زمانے میں یہ تھا سجدہ تقریمی ایک تھا کہ اگر کوئی نبی آ کوئی ولی آ کوئی بڑا آدمی آ تو اس کے لیے وہ لوگ سلام کرنے کے ساتھ کبھی کبھی سجدہ بھی کر لیتے تھے تو ان لوگ کے میں کچھ شروط کے ساتھ جائز تھا لیکن ہم لوگ کے دین میں بالکل حرام کر دیا گیا ہے تو اسی لیے ہم لوگ کے لیے کسی بھی حالت میں سجد تقریمی نہیں ہے اب ہم لوگ کے لیے ایک ہی سجدہ ہے وہ سجد عبادت ہے اور وہ صرف اللہ سبحان ہو کے لیے ہے بہت سے لوگ قبروں پہ جائیں گے تو کریں گے اور یہ دیکھا گیا آپ ویڈیو میں دیکھ لو کس طرح لوگ طواف کرتے ہیں ساتھ چکر کیوں لگاتے ہیں اور کوئی کہتا نہیں میرے عقیدہ یہ نہیں کہ وہ فائدہ پہنچاتا تو ہم اللہ سے میں صرف ذکر اذکار کرنے کے لیے سب دھوکہ اگر آپ کو طواف کرنا تو مکہ مدینہ چلے جاؤ مکہ چلے جاؤ مدینہ کہا تو مکہ چلے جاؤ اور وہیں طواف کرو لیکن اگر کوئی کہیں اور طواب کرتا ہے تو کفر ہے شرک ہے اور ہم لوگ جب بھی مکے میں طواف کرتے تو کعبے کے لیے نہیں کرتے اللہ کے لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ یہاں کرو اگر اللہ شہان مطالعہ کہیں اور حکم دیتے تو ہم لوگ کرتے ہم لوگ کبھی یہ کعبے خاطر نہیں کرتے ہیں نہ ہم لوگ کعبے کو ہم لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں ہم. ہم لوگ اللہ کے لیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے اگر یہ لوگ قبروں کے لیے کرتے ہیں اور دلیل پیش کرتے کہ آپ لوگ تو یہ کعبے کے لیے کرتے تو ہم لوگ بھی اس طرح ہم لوگ بھی اس طرح عقیدہ رکھتے کہیں یہ نہیں ہم لوگ کعبے کے لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور تم لوگ اس کے لیے کرتے اللہ کا حکم کا۔ تو اسی لیے وہ لوگ جواب نہیں دے پاتے ہیں اسی طرح آپ دیکھو گے قبروں کے پاس بہت سے لوگ اس کو کیا ہے اس میں قربانیں پیش یعنی اس میں قربانی کرتے ہیں یعنی ذبح کرتے ہیں آپ دیکھو گے قبر کے پاس جاتے ہیں ایک غریب آدمی بچارے جس کے پاس کچھ نہیں ہے قربانی میں آ کے سوال پوچھتا ہے کہ واجب ہے ایک سنت ہے اور قربانی بقرید بھی نہیں کرتا ہے لیکن جب کوئی مصیبت آتی تو قبرستان پہ ضرور کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی جانور ضرور ذبح کرے گا کم سے کم کچھ نہیں تو مرغا مرغا یا مرغی ذبح کریں گے اور کہیں گے یہ اللہ کے لیے غلط ہے یہ بھی کفر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کہ سوریہ معاہدہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جانوروں کو جو محرمات میں ذکر کیے وہ بھی اماضب جو آستانوں پہ یعنی ایسے جگہ میں جو غیر اللہ کی جگہ جہاں اللہ کی پکارا جاتا ہے اس میں اگر کوئی ذبح کیا ہے تو اس کو بھی کہنا حرام یعنی اگر کوئی مسلمان ذبح کرنے کی جگہ نہیں ملا سوائے وہی خبر یا تو یہ جہاں سنم کے سامنے میرے وہی ذبح کر اللہ کے لیے میں کر رہا تو بھی حرام ہو جاتا ہے تو اس لیے وہ لوگ وہی ذبح کرتے ہیں اور صرف زبان سے جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں اللہ کے لیے حقیقت میں یہ اسی کے لیے کرتے ہیں اس لیے وہ لوگ خاص لگاتے ہیں آپ دیکھو گے کہ پیر ولی جب بتاتے شرط لگاتے ہیں کہ مرغا اس کلر کے ہو اتنا عمر اس کو ہونی چاہیے شرط لگاتے کہ نہیں اتنا بھائیس ہونا چاہیے یہ شکل ہونا چاہیے اتنا ذبح کرو تو یہ ہوگا اور لوگ کرتے ہیں اور یہ بھی کفر اور شرک ہے اب دیکھو گے بہت سے لوگ خبروں پہ جاتے تو آگے چراغا جلاتے ہیں اسلام میں آگ کے ذریعے سے کبھی کوئی عبادت نہیں ہوئی اسلام میں آگ کی کوئی بھی ہم یعنی آگ کی تو اہمیت دنیا کے امال میں لیکن عبادتوں میں کبھی اس کی اہمیت نہیں تھی یہ بڑے مجوس لوگ آگ کو پوجا کرتے ہیں جو مجوسی لوگ ہیں لیکن ہم لوگ آگ کی کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں اور یہ لوگ آپ دیکھو گے مسلمانوں میں عام ہیں قبرستانوں میں ضرور موم جلائیں گے یا آگے جلاتے ہیں چراغے جلاتے ہیں اور خاص کر پندرہ شعبان میں آشورہ میں یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی بیدائت میں ہے اسی طرح برائی آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھو قبروں میں غیر اللہ کی مدد مانگی جاتی ہے اب دیکھو گے کہ پیر کے نام لے کر غوث کے نام لے کر کس کے نام لے کر اللہ سے مانتے ہیں اور یہ اصل یہی شرک ہے اور یہ کفر ہے حتی کے اگر انسان وہاں جا کے صحیح تو بھی کرے تو قبول نہیں ہے کیونکہ یہ شرک اور شیطان کی جگہ ہے ایک بی بی بڑی بات یہ ہے کہ اس میں بڑے اختلاف ہے آپ دیکھو گے آج کل افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کے ملک میں اگر کوئی عورت مسجد جانے چاہتی تو کیا کہتے ہیں اتنا مذمت کرتے ہیں ہنگامے ہوتے ہیں بلکہ توڑ پھوڑ بھی ہوتا ہے اس میں ہمیں یاد ہے کہ ہم لوگ کے یہاں ایک مسجد قائم کیا گیا اور عید کے موقع پہ عورتوں کو بھی لایا گیا ہے تو یہی لوگ گاڑی امام کی گاڑی بھی توڑ دی اور مسجد میں بھی پتھر بھی کی ہندو لوگ نہیں یہ مسلمان لوگ کیوں کہ عورتوں کو کیوں مسجد لے کے چلے گئے اور یہ برائی اس میں یہ ہوتا وہ ہوتا اور یہ آپ دیکھو گے درگاہوں میں سب سے زیادہ کون ہوتے ہے مردوں سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں اور اختلاط ہے برائیاں الگ ہے بابا بھی سو سامنے ہے تو وہ تھوڑے موقع چھوڑے گا اس میں بھی بدن چھوٹا ہے کیا چھوتا عورتیں نہیں بتاتی بہت سے عورتیں اور جب راز کھولنے چاہتی تو اسے سے رازے کھولتی ہیں کہ انسان تعجب کرتا ہے کتنا لوگ ان لوگوں کے ساتھ بری حرکت کرتے ہیں اولاد میں ہوتے ہیں تو پیر کے سامنے آ لیٹ جاتی ہیں یا کسی کے سامنے آ کے اس طرف گھوم لیٹتی ہیں تو کیا کرے گا وہ تو اسی لیے اختلاط ہے زنا ہے شرک ہے کبر ہے اس میں کون سی برائیں باقی ہیں کوئی برائے باقی نہیں اور یہ چیز آپ مسجدوں میں نہیں دیکھو گے آپ مسجد کے صورت اور منظر دیکھ لو اور یہ قبرستان اور یہ درگاہوں کے منظر دیکھ لو کتنا فرق ہے یہاں اللہ کی صرف عبادت کی جاتی ہے سہارا پاکی کے نشانی ہے اور وہاں اختلاف ہے کفر ہے جادو بھی یہ کبھی کرتے ہیں کبھی اس میں جنا بھی ہوتی ہے کبھی کیا کیا, کیا برائی ہوتی ہیں تو اس لیے ہمیشہ میرے بھائی اس سے بچنا چاہیے قبرستان کے قریب نہ جائے ابھی پچھلے ہفتے میں ایک آدمی ہم سے بات کر رہے تھے کہنے لگے نہیں غلط ہیں تو میں نے جب بہت بات کی ہے اور یہ سمجھا آخر میں کہنے لگے کہ ہم میں جاتا ہوں کچھ نہیں کرتا ہوں میں مانتا ہوں کہ غلط تو کیا یہ صحیح ہے اور بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہتے کیونکہ ہم لوگ کے خاندان والے اس طرح تو ہمیں جانا پڑتا ہے یا شوق میں ہم بھی چلے جاتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں دل نہیں مانتا لیکن جاتے ہیں تو جانا بھی حرام ہے اور جیسا کہ بتایا کہ یہ حدیث ہے کہ بیٹھنا بھی آرام ہے اور خاص کر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ ایسے جگہ نہ بیٹھے جس میں اللہ کے گستاخی کی جاتی ہے یا اللہ سبحانہ عام ہو ساتھ شرک کیا جاتا ہے قرآن کے آیت ہے وقد قدر سلیکم فل کتاب کہ کتاب ہے قرآن میں پہلے آیت نازل کیا گیا ہے انیدا سمے تم اگر تم لوگ اللہ کی آیت کو دیکھو کہ اس کو توہین کیا جاتا ہے یہ اللہ کو توہین کیا جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا اور اگر بیٹھو گے تو تم لوگ بھی انوں کی طرح بن جاؤ گے تو لئے انسان اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی انسان مر منکر کو دیکھے کوئی برائی کو دیکھے تو انکار کرے تو اپنے ہاتھ سے انکار کرے ہاتھ سے نہیں کر سکتا تو کس سے کرے زبان سے ان یعنی لوگ کو سمجھائے ہے اگر نہیں زبان سے کہہ سکتا تو کس سے کرے دل سے تو اگر کسی کے پاس دل میں ایمان ہے تو کس دل سے ایسی جگہ پہ جاتا ہے اس کے مطلب اس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ کرتا نہیں ہے لیکن اقرار کرتا ہے اور اگر انسان کفر کو اقرار دل میں کرتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے لیکن صرف دل میں اقرار کرتا ہے کہ صحیح ہے تو وہ بھی کافر ہے تو اسی لیے میرے بھائیوں خلاصہ یہ ہے کہ ایسے قبرستان اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ صرف تدفین کی جگہ ہے اور میتوں کو تدفین کرنے کے بعد اب ختم آپ کے اس سے رشتہ ختم آپ اتنے ہی کہا کبھی آ کے دعا کر سکتے ہو یا اپنے سجدوں میں دعا کرو اور میت یہ قبرستان کی زیارت اس حالات پہ کر سکتے ہیں چاہے یہ میت جو ہوتا ہے چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو چاہے کوئی بھی ہو اس کے شان میں غلو کرنا یا موت کے بعد اس سے ہم امید رکھیں کہ یہ فائدہ پہنچائیں گے یہ ہرگز کبھی نہیں ہو سکتا ہے ایک بھی صحیح حدیث نہیں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ کرام حضرت عائشہ کے کمرے میں آ کے یا باہر سے وہ لوگ اللہ کے رسول سے مدد مانگتے تھے سلام صرف کرتے تھے اور سلام میں بھی بڑا اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے وہ علماء ابن عمر سے ثابت ہے لیکن بہت صحابہ کرام نہیں کرتے تھے لیکن سلام جو اصل اللہ کے رسول جو آئے گا انشاءاللہ وہ سجدے کے آتا ہے انسان جب تشاہد میرے وہی اصل جگہ ہے اور اگر کوئی گزر جائے تو جائے لیکن خاص قبر کی زیارت کرنے کے لیے سفر کرنا یہ علماء میں اتفاق جائز نہیں ہے اور اس سے رکھنا چاہیے آخری اہم مسئلہ ہے کہ یہ چیزوں سے کیسے بچے یہ چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے اہم طریقہ علم ہے علم حاصل کریں اور وہ علم جو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لیا گیا ہے یعنی جو قرآن سے اور قال اللہ قال رسول اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث صحیح ہے اس پر اگر عمل کریں گے اور اس کو سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ شرک سے بچیں گے اور یہ دیکھا جاتا ہے آج کل ہم لوگ کے ملک میں جو لوگ درگاہوں میں جاتے ہیں کیا ہیں جاہل ہیں یہی لوگ جب الحمدللہ اللہ اس ملک میں آتے ہیں یا سعودیہ جاتے ہیں یا گلف میں آتے ہیں تو آپ دیکھو گے کچھ درس ایک دو درس یا ایک دو تقریر آپ دیکھو گے دو تین سال میں اللہ انہوں کی ہدایت دے دیتے کیوں؟ کیونکہ جب انہوں کے دماغ یہ دلیلیں سن لیتے ہیں تو وہ بات جو اللہ اللہ کے رسول کی بات ان کے دل تک جو اصلی دل فطرات سلیمہ اس تک پہنچتی ہے تو انسان کے دل پھر زندہ ہوتا ہے اور آپ دیکھو گے بلکہ ہم لوگ کے کہاں, کہاں جاتا ہے کہ یہ لوگ جب باہر جاتے تو سارے لوگ وہاں بن جاتے ہیں حالانکہ وہاں کے لفظ غلط ہے یہاں لوگ سے مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ قبروں کی زیارت اور قبروں کے پاس جانے روز یعنی جانا بند کر دیتے ہیں کیونکہ علم یہی ہے اور وہ لوگ ہمیشہ کوشش کرتے کہ عوام کو جاہل رکھو اسی لیے جب جاہل یا کوئی عام آدمی کیسے لوگ سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو فوراً ایک دو جواب دے کے یا بات گھما کے چپ کرا دیتے ہیں اور زیادہ واضح انداز سے جواب نہیں دیتے ہیں. اسی لیے ان لوگوں کے پاس جب خود علم نہیں ہے تو دوسروں کو کیا سکھائیں گے تو اس لیے سب سے اہم طریقہ اس سے بچنے کے لیے علم ہے دوسرے طریقہ یہ کہ ہمت ہونی چاہیے بہت سے لوگ کے پاس پتا علم ہے لیکن جب اپنے ملک میں جاتے ہیں تو ہمت نہیں ہوتی کہتے کہ ہم اپنے گھر والوں سے کہیں بیوی کو اگر کہیں گے تو بیوی ناراض ہو جائے گی بچے والدین بھی ناراض ہو جائیں گے تو اس لیے ہمت نہیں ہوتی ہے اس کو اللہ ہدایت دیتے تو دل میں بیچارہ پریشان رہتا ایک سال دو سال تین سال لیکن دھیرے دھیرے پھر وہ پرانے راستے پہ پر آ جاتا ہے تو اہم چیز کی انسان ہمت کرے اس کے لیے لڑے اگر کوئی گھر والے کرتے تو ان کو محبت سے سمجھائے فوراً لڑائی کرے محبت سے سمجھائے دلیل پیش کرے اور دھیرے دھیرے لوگوں سے جو عقل مند ہیں ان لوگوں کے ساتھ پہلے بیٹھے اچانک ان کے میں کے مقابلہ کرے آ کے محبت سے سمجھائے اور ہو سکتا ہے لوگ ان کے ساتھ ہو جائے اور اگر سارے لوگ مخالف بن جائے تو پھر بھی وہ ہمت کر کے اپنے دین پہ باقی رہے اور شرک کو خرافات سے دور رہے کیونکہ اگر انسان پھر کفر کے حالت پہ واپس سمجھ آتا ہے اور اس کے دلیل حاصل کرنے کے بعد تو وہ اور بڑی گمراہی میں ہو جاتا ہے اور اس کا عذاب اور سخت ہوگا تیسرا اور آخری طریقہ یہ ہے کہ دعا ہمیشہ مانگنا چاہیے وہ سے لوگ سے جب کہو کہ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ آپ کو ہدایت دے کر تیار کیوں کہ ہم گمراہ کیا کہیں گے نہیں اب دیکھیے حضرت ابراہیم کے تو نے نقل کی قرآن میں حضرت ابراہیم کیا دعا کرتے وہ جنوب نہیں وہ بنی اللہ کہ اللہ مجھے اور میرے اولاد کو اسلام کی عبادت اور پوجا کرنے سے ہم لوگوں کو دور رہ اب علماء کہتے کہ حضرت ابراہیم جو اس امت کے اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل انسان ہیں اور سب سے بڑے موحد انسان ہیں وہ اپنے اوپر شرک خوف رکھتے تھے تو کہتے ومن الشر الفتنا تباد ابراہیم ابراہیم کے بعد کون اپنے آپ کو محفوظ اور معمول سمجھتا ہے جب حضرت ابراہیم اپنے اوپر ڈرتے تھے بلکہ اللہ کا رسول بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں شرک کرنے سے مجھے بچا وہ بھی شرک جو ہم اس کو کر لیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کبھی کبھی انسان ایسے عمال کر لیتا ہے جو اس کو احساس بھی نہیں کہ ہم نے شرک کی ہے اور وہ مثالے آئیں گے ان شاء جیسے کبھی انسان کسی کو منہوج سمجھتا ہے اپنے کام کے لیے جاتا ہے تو کسی آدمی کو دیکھ لیتا ہے کہ اب دیکھو میرا کام نہیں ہوگا تو یہ شرک ہے کہ نہیں یہ بھی ایک قسم کے چھوٹے شرک ہے تو یہ بھی شرک انسان کبھی کر لیتا ہے لیکن اس کے احساس نہیں ہے تو دعا سب سے اہم اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا مانتے تھے اور دعا کہتے تھے کہ دعا کرو کہ اللہ تم کے دل ہمیشہ ثابت کر دے اللہ یا مقلب القلوب سب کل بھی آلوپاطق یا مصرف القلوب صرف قول بھی آلہپاط جیسا کہ الفاظ الگ الگ ہیں تو انسان ہمیشہ دعا کہ اللہ ہمیں میرا دل ثابت کر اور جب بھی کوئی فتنس ہمیں بچا اور ساری مصیبت تو دعا اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے اور میں چیز یہ کہ انسان علم سیکھے اور یہ ہے دعا بھی کرے اور اسی کے ساتھ کوشش بھی کرے بہت سے لوگ کہتے ہیں جب گمراہ ہوتے ہیں کہ یار یہ صحیح اگر اللہ چاہتے تو ہمیں ہدایت دے دیں گے یہ تو پہلی بات یہ کافل مکہ والے کہہ چکے ہیں وہ لوگ خود کہتے ہیں لو شاہ اللہ اگر اللہ چاہتے تو ہم لوگ یہ بتوں کی عبادت نہ کرتے لیکن اللہ ضرور چاہتے ہیں نہیں غلط اللہ زبردستی آپ کو ہدایت نہیں دیں گے آپ ایک قدم بڑھاؤ اللہ صبح آپ کو توفیق دیں گے لیکن جو قدم نہیں بڑھاتا کوشش نہیں کرتا بلکہ کفر کے اڈوں میں بیٹھا رہتا ہے اور اسی میں پھنسا رہتا ہے تو اللہ اس آدمی کو زبردستی ہدایت نہیں دیں گے کوشش کرو اور باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے اللہ سے دعا کہ اللہ سبھان تھا ہم کو یہ شرک سے اور کفر سے ہم کو بچائے اور علم اور توحید ہی سے نوازے صلی اللہ عالا محمد اعلیٰ علی و اجمعین اجمائی